سبق کا آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ غالباً آیت نمبر ہم نے ایک سو تیس سے آغاز کر رہے ہیں ومن ملت ابراہیم صفی والا قدست ولاقے والوقرہ آیت نمبر ایک سو تیس ایک سو بتیس سے عالباً ایک سو بتیس ہیں ہے ایک سو تیس اور ایک سو اکتیس کل پڑھ لیا تھا ہم نے ایک سو بتیس سے انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاوصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ وَبَنِي هَايَاقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ, فلا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ یہاں سے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ابراہیمی ہے اس کی تائید فرماتے ہیں پہلے اللہ عزت نے ابراہیم علیہ اللہۃسلام سے کہا کہ اسلم اللہ نے کہا کہ تم سر سر خم کر جو حکم ہم کہیں گے اس کو آپ مانتے جاؤ اور اس پہ عمل کرتے جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے امن نہ کہہ دیا اور کہا کہ میں رب العالمین جو ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس کے سامنے میں نے سر جھکائے اور سر جھکا کے انشاءاللہ اللہ رہوں گا یہ اس کا مشن تھا پھر یہ بات صرف اور صرف ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں نہیں تھی بلکہ ابراہیم علیہ اللہ سلام نے اسی بات کی وسیعت کی اپنی اولاد کو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جس کے اولاد میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی چلایا کافی حد تک تو اس کی بھی وصیت یہی تھی اپنی اولاد سے کہ تم اپنا سر جکایا کرو اللہ کے سامنے اللہ کی باتیں مانا کرو مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اولاد تک اور اولاد کی پھر آگے اولاد تک یہی وصیت تھی کہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ نے سر جھکا کے رہنا ہے آپ نے سر خم کر کے تسلیم کر کے رہنا ہے اللہ کے احکامات اللہ کی باتیں یہ ماننی ہیں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں جو بات یہود کرتے ہیں نسارہ کرتے ہیں ان کی سراسر بات غلط ہے انہوں نے نسبت کی ابراہیم علیہ السلام کی ہر گروہ نے اپنی طرف یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نسران نسارا نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اور نے مکہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے مشرق تھے لہذا اللہ رحیم علیہ السلام کو نہیں کہا تھا کہ تم نصرانی بن جاؤ تم یہودی بن جاؤ یا تم مشرق بن جاؤ بلکہ اللہ تو اسلم کے اندر یہودیت بھی نکل گیا اور نصرانیت بھی نکل گیا ان لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا تھا اور مشرقین مکہ کا جو عقیدے تھے وہ بھی اس میں سے نکل گئے کیونکہ یہ سارے جتنے بھی یہودی رہیں یا عیسائی یا مشرقین مکہ رہے یہ سب نے سب شرک کیا مشرقین مکہ تو شکاتے تھے وہ تو ظاہری بات ہے لیکن یہودیوں نے بھی حضرت وزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا لہذا یہ سارے کے سارے لوگ مشرک تھے اور مشرک سر کبھی خم نہیں کرتا اللہ کے سامنے بلکہ اس کا سر خم رہتا ہے اپنے بطور کے سامنے اس وجہ سے اللہ وزت نے اس کا رد فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں وبا صابحہ ابراہیم وسیعت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی بنی ہے اپنے بیٹوں سے و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق یقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے تو یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوا تو اس پوتے کی بھی بات یہی تھی کہ جو میرے دادا نے سر خم کیا تھا تسلیم کیا تھا اللہ کے سامنے اس کی بات مانتا تھا تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی بات کی کہ آپ بھی اللہ سے سر تسلیم کر کے رہا کرے اور اللہ کی ایک ایک بات مانا کرے یقو علیہ السلام نے کیا فرمائے یافاء میرے بیرو, ان اللہ الدین. بے شک اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے چنا ہے تمہارے لیے دین کو دین سے مراد وہ دین ابراہیمی ہے تم مت مرو یعنی تمہیں موت مت آئے مگر اس حالت میں تم مسلمان ہو تو یقوب علیہ السلام نے فرمائے کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے چن لیا ہے لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو تمہارا سر تم اللہ کے تابیدار ہو اس وقت اگر موت بھی آئے تو خیر لیکن احتیاط کرنا کہ اس بات کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی موت نہ آئے جب موت آئے تو تم مسلمان ہی مرو آجی اللہ کی بات مانتے ہوئے مرو یہ نہ ہو کہ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے اور اس دنیا سے چلے جائے رب العزت کے ساتھ تعلقات تمہارے کیا ہو جائے خراب ہو جائے تو یہ حضرت یعقوب علیہ صلاح السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی یہ بات یہاں ختم ہو گئی مطلب یہ کہ دینی ابراہیمی وہ اسلام کا دین تھا وہ سر خم کرنے کا دین تھا اللہ کی بات ماننے کا دین تھا وہ دین یہودیت کا نہیں تھا وہ دین نصرانیت کا نہیں تھا وہ دین شرک کا نہیں تھا یہاں سے اللہ رب العزت امکون تم حضر یعقوب الموت ایک عقیدے کا جو یہودیوں نے ایک عقیدہ پلایا تھا اس کا عضل شانح یہاں سے رت فرماتے ہیں مودیوں نے یہ بات شور کی کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور نظر کی حالت شروع ہوئی تو اس وقت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ تم دینی یہودیت پر رہا کرو یہی وہ دین ہے جو تمہیں کامیاب بنائے گا اور تمہاری کامیابی کا راستہ یہی ہے تم یہودی بنا کرو تم یہودیت کو کیا کرو مانا تو تمہارا اور تمہارے آبا اجداد کا الہ تا جو کہ وہ الح واحد ہے جس کے ساتھ ذات میں جس کے ساتھ صفات میں کوئی شریک نہیں ہے وہ واحد شریک ساتھ ہے اس کی ہمیں عبادت کریں گے جس کی عبادت تم کرتے رہے تمہارے آبا اجداد کرتے رہے اسی الہ کا ہم بھی عبادت کریں گے کوئی نئی بات تو نہیں ہے جسے تو ہم ہمیں وسیع ملی ہے اور ہمیں تربیت ملی ہے اس باق پر اور ساتھ فرمائے ان بیٹوں نے مسلمون لہو مسلم اور ہم لہو اسی کے کیا بات کے اسی اللہ کی کیا ہے فرمان بردار ہے مسلمون فرمان بردار ہے اس کی ایک ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور بنتے رہتے ہیں یہ آپ پریشان نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں ہے میرے بیٹے کیا کریں گے ابا کو تسلی دی آپ کے جانے کے بعد ہمارا مشن ہمارا قیدہ ہمارا عمل وہی رہے گا جس پر ہم نے تربیت آپ سے پائی ہے ٹھیک ہے نا یہ سلسلہ ہمارے آبا اجداد کا رہا ہے کس کا سلسلہ توحید کا اللہ رب العزت و واحد لا شریک جاننے کا تو لہٰذا ہم اور کسی کے بعد نہیں مانیں گے صرف اور صرف الہ واحد کا کیا کریں گے ہم عبادت کریں گے تو یہ انہوں نے افواہ پلائی تھی اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی یعقوب علیہ السلط وسلام کا تو معاملہ اپنے بیٹوں کے ساتھ یوں تھا اور تم نے یہ اس بات کو بگڑا کر کیا بنا دیا یعقوب علیہ السلام یہ کرتے ہیں یہ تو سراسر یہ بات غلط ہے اللہ نے فرمایا اصل بات میں بتاتا ہوں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا اور انہوں نے اپنے زبان سے یہ اقرار کیا کہ الہ واحد کا ہم کیا کریں گے عبادت کریں گے اور ہمیشہ اللہ کے ہم فرمن بردار رہیں گے کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے اور تم لوگ تو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو تو اللہ نے ان کا رد فرمایا پھر اللہ فرماتے ہیں دل امت یہ ایک امت تھی کون سی ابراہیم علیہ السلام کا کنبہ حضرت اساق علیہ السلام یا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سارا سارے ایک امت تھی گزرتی آ رہی گزرتی کیا ہوگی قدخل وہ چلے گئی دنیا سے گزر گئی لہا ماں کسابت اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے لہا ہے اس امت کے لیے ماں وہ ہے کسبت جو انہوں نے کسب کیا حاصل کیا اور اس پر عمل کرتے رہیں مطلب جو اعمال انہوں نے کیا دنیا میں تو یہ آمال انہی کے لیے ہے انہی کے لیے یہ سٹور شدہ ہے ان کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہے اور اسی کا سمرا آگے قیامت میں ان کو ملے گا اللہ فرماتے ولاکماسب تم اور تمہارے لیے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے جو کرتوت تم نے کیے ہے وہ تمہارے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لیے ہیں اس کا سزا اس کا بلا یہ تمہارے لیے ملے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تمہارے تمہارے اعمال ہے یہ تمہارے لیے ہے لہذا ہر بندہ اپنے عمل کا کیا ہے مسئول ہے ہر بندہ اپنے عمل کا کیا ہے اس کا جواب دے ہے اچھا عمل کیا ہے تو بدلہ اچھا ملے گا اللہ رضی ہوگا اگر برا عمل کیا ہے اللہ کی نفرمانی کی ہو ٹھیک ہے نا جی تو اس کا بدلہ پرائم ملے گا اس کا پھر ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے اللہ ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تس الام کانو یا اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جو عمل انہوں نے کیا گزر گئے دنیا سے چلے گئے ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تم سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا عمل کیا اور کس عمل کو لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اپنا عمل دکھاؤ عمل نما کھول دیا جائے گا اور عمل امن سارے کول کے سب کو پتہ چلے گا کہ فلان کا کیا عمل ہے فلان کا کیا عمل ہے باقاعد اللہ رب العزت اور الخلائق کے سامنے بلا کر ایک اللہ فیصلہ سنا دے گا تو ان کے اعمال کے تم مسئول نہیں ہو ہاں جی ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ وسیعت کی فلان کی یہ جور بولتے ہو تم یہودیوں کا اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف اور صرف بہتان باندھتے ہو ان کے اوپر جو اعمال انہوں نے کیے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم سے کسی نے نہ پوچھا ہے نہ پوچھ گچھ ہوگی تم ان کے خلاف ایسے الزامات نہ لگایا کرو اور اس طرح جھوٹی باتیں نہ بنائے کرو ان کے خلاف بلکہ وہ لوگ بالکل دلہ سے صاف ستھرا ہو کے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح طریقے سے انہوں نے کی اور اسلام پر کیا کی تربیت کی تو یہ تو ان کا کیا تھا یہ ایک عقیدتا اور اس عقیدے کا اللہ نے کیا فرمایا رد فرمایا ابھی یہاں اللہ وقالو دنو نصارا تحتدو قول بل ملت حنیفا وما مل من المشرکین یہاں سے یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین بالکل ٹھیک ہے خالص ہے اور سچا ہے نصارا کہتا ہے کہ نہیں ہمارا دین سچا ہے ٹھیک ہے نا جی نسارا اپنی دین کی دعوت دیتے تھے یہود اپنی دین کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو اگر ہمارے دین کی طرف آؤ گے تہدو تم ہدایت پاؤ گے اور تمہیں کیا ہے راہ راست مل جائے گا اور راہ راست پر تم آ جاؤ گے یہودیوں نے یہودیت کی دعوت نصارہ نے نسرانیت کی دعوت دینی شروع کر دی اللہ نے ان کا رت فرمایا کہ نہ تمہارا دین ٹھیک ہے نہ تمہارا تو لہٰذا ملت ابراہیمی جو ہے ہاں جی ہے اور وہ ملت حنیف ملت ہے حنیف سے مراد یہ ہے کہ باطل سے حق کی طرف مائل ہے اس میں جکاو زیادہ ہے حق کی طرف اور ایک ایک بات ابراہیم علیہ السلط کی حق پر کیا ہے یہ مبنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے مشرقین نے کہا کہ ہم میں سے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو مشرق نہیں تھے تم سب مشرق ہو یہودیوں نے شرک کیا زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر عیسائیوں نے شرک کیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرقین مکہ تو کئی بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو شرک کرتے ہی کرتے تھے اللہ نے اس بات کی رت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس نے شرک نہیں کیا بلکہ وہ تو شرک کیا بڑے مخالف تھے اپنے باپ سے لڑتے ہیں اس سے مناظرہ کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں یہاں تک اختلاف آتا ہے تو باپ اس کو گھر سے نکالتے ہیں. وما من اللہ فرماتے ہیں وہ تو مشقین میں سے نہیں تھے تو یہ اللہ رب سے فرمائے ہیں جو تمہارے دعوے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں کہنے لگے یہ آپس میں ہر گروہ نے یہ دعوی کیا کہا کونو تم ہو جاؤ ہو یہودی او نصارہ یا نصارہ بن جاؤ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ یہی راہ راست ہے نصارہ نے کہا کہ کون نصارہ تم نصارہ ہو جاؤ مشرقین نے کہا کہ نہیں مشرق بن جاؤ تہتدو تم ہدایت پاؤ گے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دیجئے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی جو ہے جو دین, دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس کی آپ پیروی کریں یہ ملت کیا ہے حنیفہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر ہے یعنی یہ مائل ہے باطل سے حق یہ بالکل بالکل سیدھی راہ پر ہے اور من المشرقین اور نہیں تیبرائے صلاح و سلام مشرقین میں سے اس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرایا اس کی طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی اللہ رب العزت نے اس کی فطرت پاک اور ستری پیدا کی تھی امبیا تو ان چیزوں سے کیا ہے منزہ ہے کبھی بھی انبیاء شرف نہیں کرتے ہاں جی بچپن سے وہ پاک رہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمائے مشقین یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ نسہارا بن جاؤ یہ بن جاؤ نہیں آپ نے ان کو یہ جواب دینا ہے کولو آمنا بلا ان سے کہہ دے یہودیوں سے بھی نصارا سے بھی مشرقی نمک سے بھی کہ آمنا بلا ہم ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہم لا چکے ہیں ہم نے لایا ہے لا. ایمان کس پر اللہ پر ماں انزلہ اور اس چیز پر ہم ایمان لا چکے ہیں جو کہ نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن کریم میں سے ماں ان ضلع الا ابراہیم اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو کہ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل کیا گیا وہ صحف تھے اللہ کی طرف سے صحیفے تھے وہ اسماعیل وہ چیزیں جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل کی گئی صحیفوں میں سے وہ اسحاق اور وہ چیزیں جو اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی یعقوب علیہ السلام پہ نازل فرمائی و الاسبات جو اولاد پر اللہ نے نازل فرمائی ان کے جتنے بھی ان کے اولاد تھے جو اللہ کی طرف سے ان کو حکامات آئے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اور اسی طرح وما تموسا اور وہ کتاب جو دی گئی مصلِ صلاح والس کو اس کو بھی ہم مانتے ہیں حق مانتے ہیں جو حضرت عیصع السلام کو دی گئی یعنی انجیل میں سے اس کو بھی ہم اللہ کی طرف سے حق مانتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے یہ ساری جو آسمانی صحف ہے آسمانی کتابیں ہیں یہ سب کے سب برحق ہیں ہے اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے لیکن باطل ان لوگوں نے بعد میں بنا دیا اس میں تحریف شروع کر دی انہوں نے ہاں جی جو باتیں اللہ نے ان کو فرمائی تھی کہ یوں کرو اس طرح عمل کرو وہ جو ان کے مزاج کے نہیں تھے مزاج کے خلاف تھے ان چیزوں کو نکال کر اپنے خواہشات نفسانیے کے مطابق یہ چل پڑے اور اپنے لیے ایک دین بنا دیا یہودیت کا نسارا نے اپنی خواہش کے مطابق ایک دین بنا دی اور شیئر کرنے لگے اللہ نے شیئر کر کے تو نہیں کہا تھا وہ ما ارین رب اور وہ چیزیں جو کہ باقی نبیوں کو اللہ نے صحیفوں میں سے دیا تو اس سب پر جو رب کی طرف سے تھے ان ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں پھر فرمائے کو بین حدین ہوم ہم ان میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے سب کو ہم اللہ کے انبیاء مانتے ہیں سب کو ہم اللہ کے سچے بندے اور اللہ کی طرف سے برحق نبی مانتے ہیں ان میں ہم فرق نہیں کرتے ورح نہو مسلم خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ہم اب لہو اللہ ذات کے لیے کیا ہے فرمان بردار ہے اور سرب تسلیم کیا ہوا ہے ہم نے اللہ کے ہم ایک ایک بات مانتے ہیں یہ اللہ کا شروع سے یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا کرو سب انبیاء کو یہی تعلیم اللہ نے دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو دنیا میں اگر ہے تو اللہ ایک ہے اس کے ماں سوا کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کی ذات وحدہ شریک ہے اسی طرح اللہ اپنے صفات میں بھی وحدہ شریک ہے تو اللہ رب العزت نے انہوں کہا کہ اس طرح یہ قول و آپ کا ہے یہ تم سے یہ کہتے ہیں تم آپ ان کو یہ جواب دے دے کہ صرف اور صرف ہم مسلمان ہے اللہ کے فرمند بردار ہے اللہ کی بات مانتے ہیں پھر اللہ فرماتے فینہ منوبی مسلم تم بھی اگر یہ بھی ایمان لے اس جیسا جیسے کہ تم ایمان لا چکے ہو اللہ کے قانون پر اللہ کے احکامات پر اللہ کے نبی پر تو فقادح تدو بے شک یہ ہدایت پائیں گے تو یہ ہدایت ان کے لیے ہے اور یہ تمہیں کہتا ہے کہ ہدایت کی طرف ہوں نہیں نہیں ہدایت وہ نہیں یہ ہے اگر یہ لوگ ایمان لے تمہارے جیسے جیسے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تم اللہ کی کتاب کو منتے ہو اللہ کی فرمندردری کرتے ہو اگر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور دل سے ایمان لے آئے تو بشک یہ ہدایت پائیں گے اس سیدھی راہ پر چل پڑیں گے وہ ان طول اگر یہ اعراض کرے اور ان چیز ایمان, ایمان, ایمان نہ لے اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلتے رہیں کہیں نمافی سمجھ لے کہ بے شک یہ لوگ شقاق میں ہیں شقاق شکاق کہتے ہیں یعنی بد میں ہیں یہ کیا ہے شقاق میں پڑ گئے یہ انہوں نے کیا کیا یعنی بد اختیار کر دی نگختی کی طرف نہیں آ رہے ہدایت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا شقاق کی طرف چل پڑے یعنی دشمنی میں پڑ گئے ہیں. پھر اللہ فرماتے فو اللہ ان قریب کافی ہو جائے گا تمہیں اللہ تعالی ان سے نمٹ لے گا یعنی تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا سقفی کا ہوم اللہ ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے اللہ کی ذات ان کے مقابلے میں تم ان سے نہ ڈرو اگر یہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں کرنے دو کرتے جائیں لیکن اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جیسے کہ صحابہ کے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی اللہ رب العزت نے کئی مواقعوں میں دلت کے باوجود وسائل کے عدم کے باوجود اللہ نے کامیابی کس کو دی صحابہ کے کو دی آج بھی مسلمان اگر آپ نے آپ کو واقعی مسلمان بنائیں اور اس پر اللہ کے قوانین پر عمل کریں تو مسلمان آج بھی کامیاب ہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال ہے وہ ہوا سمیعم اور ہی ہے سننے والی ذات علیم عالیم وہی ہے جاننے والی ذات اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سنتا ہے اور علیم ہے ہمیشہ جانتا ہے یہاں سگے جو استعمال کیے گئے صفت مشبہ کے کی استعمال کیے گئے سمیع اور العلیم یہ دونوں سگے صفت مشبہ کی ہے اسمی اور ایک ہوتا ہے اس میں فعائل ایک ہوتا ہے صفت مشبہ اس فائل میں استمرار نہیں ہوتا بلکہ اس میں حدوس ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں بریک بھی آتی ہے کبھی وہ چیز نہیں پائی جاتی لیکن جو صرف مشبہ ہے اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے تو اللہ کی ذات ہمیشہ سمی ہے سننے میں اس کی کبھی رکاوٹ پیش نہیں آتی اللہ کی ذات ہمیشہ علیم ہے ہاں جی علم رکھنے میں وہ کبھی رکاوٹ پیش نہیں آتی وہ ہمیشہ علیم ہے چاہے دن ہو رات ہو اندھیرا ہو روشنی ہو ٹھیک ہے جی کسی حالت میں بھی اللہ کی ذات علیم بھی ہے سمی بھی ہے اس میں کبھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی انسان کے سما میں رکاوٹ آ سکتا ہے کبھی سما کمزور ہو جاتا ہے کبھی سلب بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا سمے اس طرح نہیں ہے اسی طرح علم ہے انسان کا یہ علم بھی اگر اللہ اس سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے ایک عالم آدمی بے علم بھی ہو سکتا ہے جاہل بھی ہو سکتا ہے کبھی کے کبھار اس سے ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے علم اس کا ذہن بالکل اللہ تعالیٰ ہنگال کر لیتا ہے اس لحاظ سے وہ پیر سمیع علیم یہ صرف صفات ہے کہ اس کی اللہ کی ذات کی اس کے بعد صبق اللہ ومن احسن من اللہ اللّہ و منہ نلع عابدین کی آئت نمبر 138 یہاں سے انشاءاللہ کل پڑیں گے یہ بھی ایک عقیدہ تھا یہودیوں کا اور نصارہ کا اس کا اللہ رب العزت یہاں رد فرماتے ہیں اور یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے واقعہ دعوانا اللہ رب العالم